السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمان مزید بورہبین کراچی <تصفح>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 لا من يهد الله وهدى ربك فضل وبلغ ومن يرضى الله ورسوله فضل وبلغ وهدى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى محمد كما إنك حميد مجيد اللهم دارك على محمد وعلى آل محمد كما دارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي شرحي صدري وبسرني أمري وحلو عقدة من لسان يفتح طريق اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على الإبراهيم وعلى آل إبراهيم متا حبيبه اللهم القدير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت ترى الغيب الحقي بعد فقولوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونطقه بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ إِنَّ عَلَىٰ ذِي عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ حمد وصلاة اگر حكومت یا قيادت یا امارت وخلافت توجیح معلوم کی جائے تو وہ یہ ہے کہ عہدہ اور منصب یہ ایک وسیلہ ہے ایک ابتدائی ذریعہ ہے اور اگر آج کے دور میں حکام کا یا وزرا کا گفتہ نظر معلوم کیا جائے گا. یہ بات واضح ہوگی کہ وہ اپنے منصب کو وسیلہ نہیں سمجھتے بلکہ غایت سمجھتے انتہا وہ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حکومت کا حصول تھا کسی منصب کا حصول تھا یا وزارت کا حصول تھا وہ ہمیں مل گئی اس پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے مبارک بادی کے پیغامات کے تقابلے ہوتے ہیں حالانکہ یہ دینی فکر میں دین نے اسے غایت قرار نہیں دیا. دین دیے ایسی چیز نہیں سمجھا کہ اسے تم اپنی آخری کامیابی سمجھ لو یہ ہماری آخری کامیابی تھی جو ہم نے پائی اکثر جو زندگی پورا ہو گیا اور محنت کا حق جو ہے وہ ہمیں مل گیا دین کو یہ کہتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری کا آغاز ہوا ہے جو چیز تمہیں ملی ایک سینے کے طور پر ملی ہے کہ اس چیز سے اس منصب سے تم کیا کچھ کر سکتے ہو اور اگر وہ کچھ نہ کیا پر کیا بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسد الیک آپ کو بتائیے من قبل قبا فکان غیر کہ جو منصب تبا پر بیٹھ گیا تو اسلامی مناسب میں سے سب سے بڑا منصب منصب تبا ایک ایسا منصب ہے کہ حاکم وقت بھی اس منصب کا تابع ہے وہ قاضی وقت کا سب اگر ایک رائی ایک عام فرد حاکم وقت کو عدالت میں لے آئے قاضی کے سامنے لے آئے تو قاضی کے فیصلے کو حاکم وقت کو ماننا پڑے گا اگر اس چیز کا مشخص آج کے دور میں نہیں ہے آج کے دور میں منصب کو اور بازارت کو قضاء اور حکم الہی سے بالا پر سمجھا جائے گا جب ہم وزیر بن گئے صدر بن گئے تو پھر سارے قانون ہم سے نیچے ہیں اور ہم سب سے بڑا ہیں حالانکہ یہ ایک ایسی کج فکری ہے ایک ایسی کج فکری ہے جو کتاب و ضرورت کے بالکل خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تولل منت القاعل سکین کہ جس شخص کو منصب اقاف پر بٹھا دیا گیا اس منصب کو اس میں خود طلب کیا ہو یا اس پر لوگوں نے مسلط کر دیا ہو ان دونوں دوروں کا فرد ہے خود طلب کیا ہو تو پھر ساری ذمہ داری اس پر ہو گیا۔ اور لوگوں نے دیا ہو لوگوں کے مشورے سے قبول کیا ہو تو پھر وہ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے اسے لوگوں کے تعاون کی توقع ہوگی ہے اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ خود کوئی منصد طلب نہ کیا کرو اگر خود طلب کرو گے تو مکمل ذمہ داری تم پر ہوگی اور اگر لوگوں کے مشورے سے تم کو دیا جائے گا تو پھر تم کو اس سلسلے میں مدد دی جائے گی لوگوں کا مشورہ لوگوں کا تعاون لوگوں کا مدد کرنا یہ سب چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی گائے کے جو شخص منسل تضا پر بیٹھ دیا اور اندازہ زبہ یہ سکی میں گولہ اسے کنڈ چھری کے ساتھ تباہ کر دیا تیز چھری نہیں کہ یک نقص کام ختم ہو جائے اے ہی انتہائی کنڈ چھری ہو جس کو سختی کے ساتھ اس کی گردن پر پھیرا جائے اور آہستہ آہستہ بڑے تشدد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جان نکلے میں کہ یہ حال ہے اس انسان کا جو اس بڑے عہدے پر خائز ہو جائے کیونکہ چھٹی ہر وقت اس پر مسلط رہتی ہے اگر وہ اس منصب پر بیٹھے گا اور اگل سے کام لے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے چاہنے والوں کی رائے کیا ہے یہ دیکھے گا کہ اسلام کے بقاب کیا ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ عوام کی خوشی کیا ہے یہ دیکھے گا کہ اللہ کی خوشی کیا ہے اس سورت میں اس پر اللہ راضی ہو جائے گا مگر لوگ ناراض رہے ہیں. لوگوں کی وفالت لوگوں کی تقسیم لوگوں کے نقد ان کے تر اور ان کے الزامات کا وہ ہمیشہ نشانہ بنتا رہے گا یہ بھی ایک تکلیف ہے اور اگر سنو بدکشمتی سے لوگوں کی خوشی کو دیکھا کہ رعایا اس چیز میں خوش ہے تو جمہوریت کا سب سے پہلا قدم ہے صورت میں اللہ ناراض ہو جائے تو ممکن ہے اس کا عہدہ قائم رہے اسے دنیا میں ترقی مل جائے عزت مل جائے دولت و شہرت مل جائے مگر قیامت کے دن اللہ اسے ایسی پکڑ پکڑے گا اور ایسی مار مارے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں تو ہر حال میں ایک چھری اس پر مسلط ہے چاہے وہ چھری دنیا سے متعلق ہو یا وہ چھری آخر سے متعلق ہو تو اس لیے اسے کامیابی کی آخری سیڑھی سمجھ لینا یہی ہمارا مقصد زندگی تھا ہم سیاست میں آئے تاکہ ہم کو حکومت ملے اور ہمیں عہدہ ملے اور ہمیں مل گیا ہم کامیاب ہو گئے یہ انتہائی کٹ فکری اسلام کو کہنا ہے کہ تمہاری ذمہ داری اب شروع ہوگی جی. ایک وسیلہ ایک ذریعہ تمہارے ہاتھ میں اب آیا ہے اس وسیلے کے کچھ تقاضے ہیں جو چیز تم کو ملی ہے اور جو ذمہ داری تمہارے ہاتھ آئی ہے اور اس ذمہ داری کو لے کر اس बहुत کو لے کر تمہیں بہت سے کام کرتے اگر وہ کام کرو گے تو تم نے اس کا حق ادا کیا اللہ کے کی یہاں سرخرو ہو جیسا کہ میں نے ایک دلی بتائی تھی کہ ایسی سرخروئی ملے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ المام عادل وہ, وہ امام جو عادل ہو عدل سے کام لے ہر چیز عدل کا معنی صرف انصاف ہو کہ لوگوں کو انصاف مہیا کر دے یہ اس لیے کڑی ہے چھوٹی سی عدل کا معنی یہ کہ ہر شعبے میں وہ عدل عحید ہے اتباع سند ہے توحید میں عدل سے کام دے توحید کا عدل یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ لوگوں سے بنوا دے اگر اللہ کے حق کو لوگ پامال کر رہے ہیں فرق میں مبلا ہے وہ خود یا اس کی رعایت اس کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس میں وہ ظالم بن گئے عدل کا جو پہلو تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا امام عادل جو ہوگا قیامت کا دن ہوگا واقعے کا میدان ہوگا یہ زمین وہ زمین نہیں جو دنیا میں ہے زمین بدل جائے گی جو الارض تغیر وغیرہ اس زمین کو بدل دیا جائے گا یہ زمین تانبے کی ہوگی انتہائی گرم اور یہ سورج اتنے فاطمے پر نہیں ہوگا بلکہ حدیث میں آتا ہے اس نے جو اخن اپنے اندر کی حدیث ہے کہ ایک میر کے پاس کتنی گرمی ہو حرارت شدت ایسے امام عادل کو سب آدمی اللہ اللہ اپنے پاک، اپنے, پاک، اپنے عرش کے سائے کے نیچے حدیث نور من نور کے ممبر ان کے لیے تیار کیے جائیں گے اور نور کے منبروں پر بٹھا کر ان سے حق ادا کر دیا اور حق ادا نہیں کیا ہر پر ایسے کابیوں کا ایسے حکام کا جو حساب و کتاب ہے وہ جہنم کے اوپر قائم شدہ پورے شراب ان کا حساب کیسی چھری مسمت اس کے باوجود حکام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ ہمارے لیے بارے سے شرط ہے کامیابی کی انتہا ہے اللہ شریعت میں کبھی اس کو باعث شرف قرار نہیں. نے کبھی اس کو باعث شرف قرار نہیں نے کبھی اس کو باعث شرط فرار وزیر کا معنی کیا ہے عربی زبان اللہ کی بڑی چوٹی میں ایک مقصد ہے جاؤ وزیر آ تو لفظ وزیر کا معنی کیا ہے وزیر پدر سے ہے اور پدر کا معنی بوجھ ہے اور وزیر اس کو بولتے ہیں جس پر سارا بوجھ لازمت ہے وہ تو بوٹر ہوتا وہ اپنے آپ کو اشرف مشرف یا مقدس کہاں سے سمجھنے لگا یہ شرف نہیں یہ شرح مثال ہے باعث شرف نہیں بلکہ باعث تکلیف باعث شرف نہیں بلکہ باعث تکلیف ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس منصب پر بیٹھ جائے وہ سب سے بڑا احساب ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی مشغولیت ہے کوئی غلطی کرے تو وہ غلطی غلطی نہیں کیوں مرضی کرتا رہے ہر سیاہ و سفید کا مالک بالکل قد فکری ہر شریعت کے شراب شریعت کہتی ہے کہ اسے تم اپنی آخری کامیابی قرار نہ دو بلکہ ذمہ داری کی ابتدا فرار تکلیف کی ابتدا قرار دو اب تم پر کچھ ذمہ داریاں اگر تم ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے تو مانا یہ کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تم ظالم بن گئے تو ذمہ داریاں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ذمہ دار بیان کی ترقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ان ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا جو آیت استخلاف ہے قرآن طاقت آیت استخلاف کے نام سے معروف ہے اللہ بھی اختلاف ہے کہ آیت اشتخلاف کے جن لوگوں کو ہم زمین کی تمکین دیتے ہیں زمین کی حکومت دیتے ہیں ان پر کیا ذمہ داری ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں فرمایا کہ علی حمایہ شیخ نبی شعر ان کی سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا کام یہ کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن یہاں عبادت کرنے کا معنی یہ کہ اپنی رعایا سے وہ اللہ کی عبادت کرواتے ہیں اللہ کا حق منواتے ہیں اللہ کی توحید کا حق سے منواتے ہیں اگر کوئی نرمی سے نہ مانے آسانی سے نہ مانے پھر حکومت جبرم اور تہارن کی ہاتھ منوانی اگر پھر بھی نہ مانے تو حکومت کو اختیار ہے کہ اس کو غرض عام خطر کرے آخر یہ حکومت ہے اگر حکومت بھی یہ کام نہ کرے تو پھر ایک حاکم اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے اگر وہ بھی کرے کہ یہ کام میرا نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا تو پھر ایک حاکم نے اور رائے میں فرق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیف ہے من رہاً من کر فلے وہی لم یست فق لسان ہے وہ لمبست فق فل تو اللہ کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی غلطی دیکھے کوئی گناہ دیکھے منکر من اس چیز کو بولتے ہیں جس کو شریعت نہ جانتی ایک منکر ہوتا ہے ایک معروف ہوتا ہے معروف جانتی ہو یعنی وہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہو اور شرعی دلائل کے تابے ہو اور منکر کو مسئلہ ہوتا ہے جو شریعت کی ہاں نہ معلوم مائک مندر عام کو منحرت جو شخص تم میں سے کوئی منکر دیکھ لے تو پھر یہ اس کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک لے جو حدیث ہے یہ خطاب ہے آپ عوام الناس کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں آپ سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے ٹھیک کریں یہ کتاب ہے حکام کے لیے کہ کوئی بھی سن کر ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرے حکام وقت کے لیے ایک حاکم اور رائی کا فرق پڑتا ہے کہ حاکم اور رائی میں کیا فرق اپنے ہاتھ سے ٹھیک کریں اور چاہے وہ چھوٹی چیز چاہے وہ بڑی چیز آج ہمارے معاشرے میں تو گناہوں کے پہاڑ ہیں پہاڑوں کے برابر گناہ ہو رہے ہیں حکومت کی سرپرستی بھی ہو رہے حالانکہ ذمہ داری کیا ہے کہ کوئی چھوٹی سی برائی بھی دیکھے تو اپنے ہاتھ میں ایمان لال رحمت اللہ علیہ. حجری کے بہت بڑے محبت سنرے. ان کی ایک کتاب ہے شرح حقیقت کے عقائد بتائے گئے عقائد کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی ایک مقام پر تفصیلی جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں کہ سبھی نامی ایک شخص مدینہ میں آیا اور کیا کرنے لگا اللہ تعالیٰ کی جو آیات صفات ہیں آیات متشاہ ہیں ان کی تعویلیں بیان کریں گے آیات متصاہ کی تعویلیں جان کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت فرما دی ہے کہ آیات متصاہ کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا اللہ تعمیل اللہ اس کی تعمیر کو اللہ کے سفا کوئی نہیں جانا اب وہ آیات ہاتھ کی تعبیریں کرنے لگے ہاتھ میں سے اللہ کی صفات کی ہیں جتنی بھی صفات اللہ کی جتنی بھی آیات اللہ کی صفات کی ہیں. وہ سب کی سب آیات ہیں. کہیں اللہ کے سما کا ذکر ہے کہیں اللہ کے فصل کا ذکر ہے اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا مستویلش ہونا جتنی بھی آیات صفات ہیں وہ سب کی سب آیاتہات ان آیات ان شاہ بہات کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے بیان ہوا ہے اس طرح ایمان لے اس کی حقیقت میں رہ جاؤ اس کی کنہ کو مت کرے دو اور اس میں تعبیر نہ کرو اگر تعبیر کرو گے تو یہ کپ رہو نہ صرف ایمان لیا اللہ سنتا ہے ہم ایماندان اللہ دیکھتا ہے ہم ایماندان ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا یہ کمال کا سننا ہے اور کمال کا دیکھنا اس کے سماج میں بھی, بھی, بھی کمال ہے اور اس کے فخر میں بھی, بھی کمال ہے جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب کی سب صفات کمال ہے جو بندے کی صفات ہیں وہ صفات ناقص اللہ کی صفات صفات کمال ہو کے پارا لیکن اس کی گناہ میں نہیں جانا کہ وہ سنتا کیسے ہے اس کے سننے کا آلات کس قسم کا ہے یہ جی چیزیں بیان نہیں ہیں مگر وہ شخص آیات امت شاہ کے ہاتھ میں کامیاب کر رہا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا اس کے اس مسئلے کو لوگوں نے امیر اللہ میں نہیں جناب لوگ اپنے علی اللہ تک پہنچا دیا یہ شخص یہ کام کر سکتے یہ نہیں کہا کہ اس کو گرفتار کر لو یہ اس کو عدالت میں پیش کرو قالین کے سامنے پیش کرو نہیں یہ گناہ کیسا تھا کسی مقدمے کی ضرورت اس قسم کا گناہ ہے اس قسم کا کردار آج کے ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی جو رینگ رہی کوئی اس کی پرواہ اگر کرتا ہے تو کرتا رہتا ٹو بھی اس سے بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہ ہو رہے اور کوئی ان کا نوٹس نہیں ماروف آدم نے طلب کر لیا اور ڈنڈا خود پکڑ لیا جلات تو بھی نہیں بنا خود ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس شخص کے سر پہ مارنا مار نکل دم خون کپڑے سرخ ہو گئے اور مسلسل حتیٰ خود ہی گولنے لگا نہیں اب بس کیجیے دماغ کا خطور نکل چکا دماغ کا دور نکل چکا ہے اب بس کیجیے مل چکی لیکن اس بات کو آپ نے کافی نہیں سیکھا لشکر کو حکم دیا کہ اس کو سواری پر سوار کر کے مدینے کے حقوج سے باہر نکال یہ اس قابل نہیں کہ ہمارے معاشرے میں رہے اور مدینہ کی ارض مقدم مطلب کو نبا کرنے کی کوئی۔ وہ حاکم تھے اور اپنے کردار کو سمجھتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری کا آغاز ہے اور آغاز تم نے کس طرح کرنا ہے یا کون اسے کون ابھی رعایا سے میری عبادت کروانی ہے ان کو میری توحید بتانی ہے اور توحید پر امادہ کرنا ہے اور ہر قسم کے شرف کی بےکنی کرنی ہے یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے یعنی تو توحید تمہاری بات خود عبادت کرو لوگوں سے کرو اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے قائم کرنے کی کوشش کرو کائم نہیں ہوتا تم کو اختیار ہے کہ اس مرتب کو گو نہیں یہ خلافت اللہ ہے علا من حاج مبوبہ معمولی بات تم اللہ کے جان بن کے اللہ ہی کے حق کو کمان کرو اور کرو ہر کے اڈے اپنی سرپرستی میں چلواؤ اور اس کو ایک کمائی کا باعث بنا کر اپنے سداموں کو بھرو تم کیسے اللہ کے جانشی ہو یہ خلاف ہوتے اللہ آخر کس چیز جتنا جی چیز بڑا خوشی میں اظہار ہوتا ہے اور بڑا ایسے باعث شرف سمجھا جاتا ہے اس کے کی رسول کے لیے توجہ ہوتی کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری فکر جو ہے وہ غلط ہے اور کتاب و وقت اللہ اقام السلا تھا وہ آکا سکاتا وہ آروب المعروف بنا ہوا اس خلافت کی اس عمارت کا صدارت کی ذمہ داری بتائی گئی تمہاری اقام السلام وہ لوگوں سے نماز پڑھاتے ہیں وہ لوگوں سے نماز پڑھواتے ہیں وہ نماز کا نظام قائم کرتے اقام سرف اقسام کے سرا وہ خود نمازی ہے اور نماز کا نظام جو ہے وہ قائم کائم کر بنیادی بات ہے مگر آج آپ دیکھیں براہ کو اکثریت جو ہے وہ بے نمازوں کو میں نے خود دیکھا ہے اب ایک موقع پر نبھا رہے شریعت کانفرنس میں جانے کا موقع ملا اس دور کی اذان ہوئی غلام ساتھ اور محبوب الحق یہ یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ کے ساتھ ادان شروع داری کیا ہے وہ نماز قائم کرے اور نفاذ سلاد جو ہے, سلاح جو ہے تو اس کو توحید تعالیٰ بلد. زکاة زکاة دے زکاط کا نظام ہو نظام نافذ ہو یہ تین چیزیں ہیں اور کسی ترتیب کے ساتھ اس ترتیب کی دلیم جناب جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنگ بھیجا ہمارا کہ احمد حضر اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کر فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس سنوات في اليوم والدينة وإن هم أتاؤوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تلخذوا من أغنيائهم وتردوا إلى فترائهم وإن هم أتاؤوك لذلك فإياك وقائم أموالهم فتاق الضعبك المظلوم فإنه ليس بينه وبينه أحجابه يقولي بس سطعي رسول الله رسول الله رحم رہنما ہے تمام حکام کے لیے اور تمام اہل مناسب کے لیے اور اہل وقت کے لیے میں کہ جس قوم کی طرف جا رہے ہیں وہ قوم کیا ہے احمد کتاب ان کے اندر شرک بھی ہے کفر بھی ہے یہودی ہیں عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہی جاتا ہے کفر جاتا ہے شرک یا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے نہ ان کے مال کی طرف توجہ دینا نہ ان کے کسی کردار کی طرف توجہ دینا نہ ان کے کسی عمل کی طرف توجہ دینا سب اولا شہادت ان کو سب سے پہلے بتانا اس حقیقت کا قائل کرنا کہ کوئی ماہر نہیں صرف ایک داخلہ ان کو سر سے توحید دینا اتنے تعاون زمین پر, پر قائم ہیں سب کا انکار کرنا نہ کوئی داد ہے نہ نا کوئی ناد ہے نہ نا کوئی غذا ہے نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی معبود جو ہے وہ ایک اللہ یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہم سب کا آغاز ہے اور آغاز ہوتے ہی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ پتھر شہادت ہے ان کو نا اللہ, اللہ کی شہادت کی دعوت ہے کہ اس چیز کا اقرار کرو اعتراض کرو کہ کوئی معبود نہیں جتنے تواہدید ہیں سب سے پہلے کی نبی کوئی معبود نہیں ہر دور کے معبود ہے ہر دور کے تاحود اس دور کے تعبود اور تھے آج کے دور کے تعاوت اور تھے ہر کے دور میں مختلف تعاون ہوتے کی محافظ کرتے تھے ان پر تنقید کرتے تھے جب تک تنقید نہ کرتے اپنی دعوت کو ناقص کرتے اور بات بھی یہی ہے اللہ تعالی کو من منوانے سے پہلے ان تعوتوں کی نفید ہوئی ورما یہ دعوت ناقص ہے ورنہ یہ دعوت ناقص ہے بال صلاحی نے جب توجہ میں تمہیں پہلے تعبت کی نفی پھر اللہ پر ایمان کہ یہ حقیقت پوری ہو تو قبل اس انسان میں مضبوط سہارے کو سامنا وہم آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہاں کے جتنے بھی تعبد ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے اللہ کے سوا جن کا نظام اور قانون مانا جاتا ہے ان سب کی حقیقت لوگوں کو بتانا ان کی کوئی حقیقت نہیں نہ وہ عبادت کے لائق ہیں نہ وہ اتاب کے لائق ہیں عبادت اور اتار یہ دونوں حق صرف اللہ کے ہیں اور صرف اللہ کے ہیں تو ہر دور کے تاحتوں کی نزل ہوگی جو تعہوت موضوع آج کی جو طور تاحود ہیں ان کی نفی یہ پہلا قدم ہونا چاہیے اس منصب کے رسول کے بعد یہ پہلا قدم ہونا چاہیے یہ پہلا آدمس ہونا چاہیے اسلام حاضرہ کے تباہی کی نزی کی دے. تو کو بتایا جائے کہ کوئی تاکہ نہ کوئی گنبس نہیں کوئی جدید مواد نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی مشین کشا نہیں کوئی بگڑی لانے والا اٹھا دینے والا اولاد دینے والا کوئی نہیں یہ سارا کام صرف ایک اللہ ہندا جو موجود تعارف ہے ان کی اور کہ نہیں یہ بات مختلف معاش بات سے بتائی جا رہی ہے کہ اثر حاضر کے موجودہ تباہیب میں سے سب سے بڑا ایک تعارف جمہوریت جس جمہوریت کے تم چمپئن بننے کی کوشش کرتے ہو اور فخر سے کہتے ہو کہ اسلام تمہیں نہیں دے سکا مگر تو مگر جمہوریت دے دی ہم کہتے ہیں کہ تم نے کتر دیا یہ دور حاضر کا سب سے بڑا تعرف ہے اور جو جمہوریت کا ترجمان ہے وہ قتر کا ترجمان یہ بھی ایک تعرف ہے کیونکہ تعرب ہر اس شے کو کہتے ہیں تو اللہ یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں قائم ہے عبادت اللہ کا حق ہے کو چھوڑ کر کسی کی جبابت کرو گے تم نے اس کو تاغوت مانا کتاب رسول کا حق ہے کس بنا پر ہے کہ اللہ کے نمائندے لیکن رسول کے نظام کو اللہ کے نظام کو چھوڑ کر تم غیروں کے نظام کو مانو انگریزوں کے نظام کو مانو تو یہ خرق نہیں ہوگی حاکمیت تو اللہ کی ہے کہ کس قرآن کا ترجمہ ہے کہ کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حاکمیت کی ہے وہ عوام کی فیصلہ جو ہے وہ عوام کا ہے فکر تو یہ ہے کہ ان الحکم اللہ باللہ حکم کسی کا نہیں سوائے ایک اللہ اور جمہوری فکر یہ ہے کہ حکم کسی کا نہیں سوائے عوام ہے نہ کسی وزیر کا نہ کسی بادشاہ کا بلکہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے ان تبادی کی نظر اور ان کا انکار یہ ذمہ داری یہی بات رسول اللہ صلی اللہ جناب مہاد کو فرمائی کہ دیکھو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دینی توجہ دینی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو کہ جا کر وہاں کے موجود طاقتوں کا انکار کرنا اور ان کو کہنا کہ کوئی کچھ نہیں جو بھی اختیار ہے جو بھی تصرف ہے وہ ایک اللہ محمد رسول اور ان کو بتانا کہ محمد رسول اللہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول یا فیذہ پیش کربید وصارت کا توبی رت کا و کر کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنی بات منوانے نہیں آئے بلکہ وہ اللہ کے نہیں مانگے رسول اللہ فقط عطا جس نے رسول کی بات تھی اس نے اللہ کی تک ان کی اجاز میں اللہ کے نظام کی تھا ان کی فرمانداری میں اللہ کے قانون کی تھا یہ تمہارا پہنا کروا اگر میں تمہاری اس بات کو مان تم نے توحید کی دعوت دی رسارت کی دعوت دی عبادت و عبادت کی دعوت دی تمہاری اس بات کو مان لیں تو علم ہوں تو پھر ان کو بتانا مانا یہ کہ جب تک اس دعوت کو نہ مانے اس وقت تک نہیں نکالے رسود اللہ وسلم کے اس لوبے پر آپ غور کریں یعنی تہمد احساب نے اگلی بات بتانے کے لیے پہلی بات کی تجموہیت کو شرط دیا اگلی بات تب بتانا جب پہلی بات کو مان حالانکہ اگلی بات بڑی اہم ہے. اگر وہ نہ ہو تو دین کی عمارت بہ جائے گی اس کو عمارت الدین کہا گیا وہ بات بڑی اہم ہے لیکن جو اہمیت پہلی بات کی ہے وہ اگلی بات کی بھی نہیں اگر وہ تمہاری پہلی بات مان لے عقیدہ توحید اور عقیدہ اتباع رسالت سمجھ لے اچھی طرح پہچان لے کہ جتنے بھی معروم ہیں جتنے بھی بتا ان کی کوئی حیثیت نہیں عبادت ہو عطا ہو یہ سارا کا سارا صرف ایک اللہ جب اس نفیس اور عقیدے کو قبول کر لے پھر ان کو بتانا کہ بے ان اللہ حساب نے تم سے دن اور رات میں پانچ نامے بھر پہلی ذمہ داری نظام توحید کی ہے اقتبار حفارت کی ہے اور پھر دوسری ذمہ داری جو ہے نظام کی ہے نماز قائم کروا اور نماز کے جو نظام ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ کاغذوں کے اندر ایک نظام بنا دیا جائے اس پر قبل کیا جائے کہ ہم نے نظام نافذ کر دیا یہ کوئی نظام ہے سلاد کی تنخیص کا طریقہ ہے ذمہ داری ہے مراقبت کرنی ہوگی نگرانی کرنی ہوگی کہ کون نماز پڑھ رہا ہے فرمایا تھا کہ کئی بار نماز پھر اپنے نوجوانوں کو حکم سنپا دین اکٹھا کر ایندھن اکٹھا کر سب ایندھن اکٹھا کر کے لائے یا پھر سلاخ پھر ہر اس گھر کو جلا دوں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا اقامت اصلاح نماز پڑھوانا لوگوں کو نماز پڑھوانا ان کو نماز کا بند کروں یہ حاکم وقت جو ہے وہ خود مراقب ہو خود نگران ہو نماز پن پڑھانے کا سوچناز حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بے نمازی ہو جو خود بے نمازی ہو چارے وہ نماز کیا پڑھائی اور بے نمازی کیوں تو اس خلال پر اس پر پر کہ سب کے سب کے گل ہیں جو آج ہمیں کھلائے جا رہے جمہوریت نہ ہوتی ہی اسلامی خلافت کا ہوتا تو نمازی حکام ہوتے لیکن بے نمازی کچے دنگے گنڈے رشوت کھانے والے رشوت کھلانے والے وہ سب کے سب کیوں ہیں ہے کے چکر میں لیکن پھر بھی تم چمپئن بننے حالانکہ یہ سارا نظام غیر انگریزوں کا چپا ہوا نبالا ہے جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہم چپار بڑا خطر کرتا ہے بچھانا چاہتے ہیں یہ بوری نظام ہم نے ہے. یہ بات ہے, کہ دوب کی بات ہے کیونکہ یہ ایسا نظام ہے جو قرآن کی خلافت. خلافت ہے بہت ہے. اس امت کے خلاف ہے اسماعی احمد کے خلاف اکان سراف ہے یہ ایسا نظام ہے جس کی مراقب حکومت کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور فرانا شخص نے دکان کھولی ہوئی ہے اس کو پکڑنے اس سے پوچھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی دو جوابوں میں سے ایک جواب دے گا کیا وہ کہے گا میں نماز کو نہیں مانتا اگر وہ کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا اس کو فرض نہیں سمجھتا تو ترواز سے اس کا فرق کیونکہ یہ حکمت اسلام سے قرآن سے سنت سے ایک چیز کی فرویت وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو وہ کا کروں اس کا سرفارم کرم کروں اگر وہ کہے کہ سستی کی دماغ پر رفرت کی نماز کو میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو تین موقع دے اس کو تین موقع دے اگر وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا عمری دور پر اگر جو فرویت کو مانتا ہے تین موقع دے اگر پھر بھی کا قدم نہیں ہوا تو پھر بھی تلوار سے اس کا سر قرم یہ ہے اس قوم تارسوں میں کاروائی نکلتی فلاں فلاں ہلتے کا امیر ہے فلاں فلاں ہلتے کا امیر ہے اور جب اس تعمیر کو قبول کر لے عقیدہ توحید کو درست کر لے آرہ کے پوپر نما دیں پھر نماز کی مراقبت ہوگی باقاعدہ نماز کا احتساب ہوگا ایک جھلک آپ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں وہاں کسی حد تک شرح کا نظام قائم ہے اور حکومت کی مراخبت میں آسان ہو چکی ہو اور کوئی دکان کھول کر دکھا ایسی کوئی مثال نہیں میرا اپنا اپنا تجربہ ہے مجھے ایک چیز خریدنی تھی میں دکان میں داخل ہوں ابھی آسان نہیں ہوئی اس نے کہا کہ جو چیز تم نے لے ہے اس کے جو ماہر دینے کے پیک اس میں آزان کا پتہ آ جائے گا لہٰذا نماز کے بعد اسے یہ معلوم تھا کہ دکانیں اور ہے کہیں اور جا اور وہ چیز کی بہرحال میں سستی نہیں تھی بہرحال ایسی ایئر کنڈیشن کی قیمت ہوتی ہے وہ چیز بھی ایسی تھی اس کو یہ بھی خدشہ ہو سکتا تھا کہیں اور سے بھی سکتا کو آسان نہیں ہوئی لیکن نماز کے بعد آنا کیونکہ اس کی, کی جو ہے تو اس میں نماز کا ہے نی? یہ قامت سلاح ہے یہ صلاح کی ایک جھلک ہے لوگ نماز آتی ہے آسان ہو گئے دکانیں بند کریں گے نظام کی فرکت ہے وہ دکان بند کر کے کھاٹے میں نہیں پڑ گئے اور نہ ہی اگر آج آپ دکانیں بند کر گئے خود جاتے ہیں اور بیٹے کو بٹھا جاتے ہیں تو یہ کیا فرق کے جانے نہ جانے میں کیا فرق کو یہ خوف نہیں کہ میں جو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں خود نماز پڑھنے جا رہا ہو اللہ میرے بیٹے سے پوچھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑی کا کیا جواب اور خود کیا تھا اس سے پوچھ مجھ کو باپ لے کر پھر کیا جواب ہے خود تم جاتے ہو جاؤ لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ جو ملامت اور جو نظامت اس وقت ہوگی جب بیٹے کے ہاتھ ہوگا اور آپ کا پیغام ہوگا اس نظامت کا کوئی چیز مقابلہ نہیں بے کو پاس نہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہ ان کے پاس کوئی وسائل ایک بےودہ نظام کو نافذ کیا بہودہ طریقے سے اور اسلام کی تفریح کا سبب بنے اگر نظام نافذ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ خود ملازمت پھر جو نماز نہ پڑھے چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ ہو. چاہے وہ عہدے کے مالک ہو چاہے وہ رائی ہو رعایا ہو کوئی بھی ہو پھر سب کا احساب ہوگا اور اسلامی طریقوں کے مطابق سب سے حساب ہے صلاح کہ نماز قائم کرے مائک احماد جب تک وہ توحید بادی تعداد کو نہیں مان لیتے اتباع شرت کے نظام کو نہیں مان لیتے رسالت کے مفہوم کو نہیں سمجھ لیتے اس وقت پر ان کو نماز کی طاقت اور جب اس دعوت کو قبول کرنے عقیدہ توحید کو درست کرنے پھر ان کو بتایا کہ اوپر نمازیں پھر نماز کی مراخت ہوگی بقاعدہ نماز کا احتساب ہوگا اس کی ایک جھڑک سعودی عرب میں دیکھتے ہیں وہاں کسی حد تک اقامت سرا کا نظام قائم ہے اور حکومت کی مراخبت میں آسان ہو چکی ہو اور کوئی دکان کھول کر دکھائے ایسی کوئی مثال نہیں میرا اپنا نصاب ہے اپنا تجربہ ہے مجھے ایک چیز خریدنی تھی میں دکان پہ داخل ہوا ابھی آسان نہیں ہوئی لیکن اس نے کہا کہ جو چیز تم نے لینی ہے اس کے ماہر دینے کے پیک کرنے کے اس میں آزان کا فرق آ جائے گا یہاں نماز کے ہے اسے بھی معلوم تھا کہ دکانیں اور بھی ہے کہیں اور بھی جا کر اور وہ چیز کی باہر اس میں سستی نہیں تھی ایسی ایئر قیمت ہوتی ہے وہ چیز بھی ایسی تھی اس کو یہ بھی خدشہ ہو سکتا تھا کہیں اور سے بھی لیکن یہ نہیں کوئی <سؤال> فرق کی آزان نہیں ہوئی لیکن نماز کے بعد آنا کیونکہ اس کی پیکنگ کی جو معلوم ہے اس میں نماز بہت دور ہوئی سلاح ہے نہیں یہ احکامت جھل کے دیکھو نماز جو آ گئی آزان ہو جائے دکانیں بند کریں گے برکت کی اس نظام کی برکت ہے وہ دکانیں بند کر کے گھاٹے میں نہیں پڑ گئے اور نہ ہی اگر آج آپ دکانیں بند ہو اگر آپ خود جاتے ہیں اور بیٹے کو بٹھا جاتے ہیں تو یہ کیا فرق ہوا آپ کے جانے پڑنا جانے میں کیا فرق ہے یعنی آپ کو یہ خوف نہیں کہ میں جو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں خود نماز پڑھنے جا رہا ہوں کیا مطلب ہو اللہ میرے بیٹے سے پوچھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو بیٹے کا کیا جواب یار یہ میرا باپ ہے اس سے پوچھ کہ جی خود کیا تھا مجھ کو چھوڑ گیا تھا اس سے پوچھ کہ مجھ کو ساتھ لے کر کیوں نہیں پھر کیا جواب خود تم جا کے لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ جو ملامت اور جو ندامت اس وقت ہوگی جب بیٹے کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا بے بار ہوگا اس ندامت کا کوئی چیز مقابلہ نہیں یہ ایک ذمہ بات ہے اصل بات کے حکام کی ذمہ داری ہے دا. وہ یہی ہے کہ وہ دنیاوی سیاست میں استحال سے پہلے دینی سیاست میں استحال اور دینی سیاست کی کے ہے کہ پہلے تو حکومت باری کا عالی. پہلے اللہ کا حق ہے پھر اللہ کے رسول کا حق ہے پھر یہ کامت ہے پھر یہ پھر نظام زکار ہے ہماری ہے اسی تہذیب سے اب بھی نشستوں میں انشاءاللہ شاء اللہ کسی موضوع کو جہاں چھوڑا جا رہا ہے یہیں سے بنا لیں